اور ہم نے ان سے پہلے کتن سنگت کھپا دیں کومیں ہلاک کر دیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے